الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله عليك وعلى اليك واصحابك يا نور الله واصحابك فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے الحبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اسی سلسلے میں جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر علیہسنت کے جوابات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں مبلیغ نے دعوت اسلامی اور ہمارے پیارے پیارے شیخ تریکت امیر علیہسنت دامت برکات ملالیہ مدنی منوں کے ہوتے ہیں سوالات اور امیر علیہسنت کے جوابات اور یہ سارے مدن گلدسے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی اماد تاری آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ آپ خیریت سے الحمد للہ رب المین اللہ الحال جی کس چیز سے ابتدا کر رہے ہیں کون سا مدنگ دستہ دکھا رہے ہیں میٹھا میٹھا جب مہینہ ہے ماہ رمضان مبارک وہ ہمارے موضوع میں اس وقت چل رہا ہے تو رمضان مبارک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے, ہے مدئی منوں میں بھی بعض وقت بہت واضح طور پر جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹوپیاں پہن کر صبح آ رہے ہیں شہری کے اندر اٹھ رہے ہیں شہری کر رہے ہیں شہری یہ ہوگی فلا چیز ہوگی مسجدوں کی طرف آنا ہوگا تو اس میٹھے میٹھے مہینے کے اندر بچے طرح بھی پڑھ سکتے یا نہیں تو مدعی مننے نے پڑھنی ہے مدعی منوں نے پڑھنی ہے یا نہیں تو بچے پیارے پیارے مدی منوں اور مدنی منو آپ ترابی پڑھیں گے تو آپ کو ثباب ملے گا دیکھیں ابھی سے آپ کو عادت بن جانی چاہیے آپ بڑے ہوں گے تو اپنے نے تو پوری پوری پڑھنی ہے ابھی سے ہی شروع ہو جائیں بھائی آپ کی عمر سات سال ہو گئی تو میں اپنے ترابی شروع کرنی ہیں مدنی منوں نے گھر میں ترابی پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے پھر جب مسجد کا ادب آ جائے گا سمجھدار ہوں گے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے اور مدنی منیا گھر میں اس کی عادت بنائے اور یہ کہ ہر اچھا کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا بادشاہ جو جو اچھے کام ہیں آپ اس کو اپناتے جائیے سچ بولنا اچھا کام ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ ہے کہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور پھر بس اقات نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا کھانا کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے مانگنے ہوتے ہیں تو یہ اچھے کام نہیں ہے جو بھی آپ اچھا کام کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور ان شاء اللہ ضو بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور جن کاموں سے منع کیا جائے ان کاموں سے بھی رکیے اب یہ ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھتے قرآن پاک جو حفظ کرنے والے مدنی منہ ہیں اچھا اسکول کی تعلیم کا حساب کتاب ایسا ہے پیارے پیارے مدنی منوں ایک کلاس ایک سال میں ہی مکمل ہوگی ایک کلاس میں آپ پڑھتا ہے کوئی چوتھی میں پڑھتا ہے تو پانچویں میں جائے گا تو چوتھی کلاس ایک سال میں ہی کمپلیٹ کرنی ہے پانچویں کلاس ایک سال میں ہوگی اگر وہ میٹرک کرتا ہے تو وہ دس سال میں اس نے دس کلاسیں پڑھی تو لیکن حفظ کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی ذہانت کتنی اچھی ہے آپ کی محنت کتنی اچھی ہے آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ کوپریٹ کتنا اچھا ہے آپ اتنی جلدی حفظ قرآن مکمل کر سکتے ہیں بعض ہمارے مدرسہ مدینہ کے مدنی منع مات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نو ماہ میں حفظ قرآن مکمل کر دا دا ہیں. دا بعض مدنی منع ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے دو ماہ میں پورا قرآن پاک حص مکمل کر لیا اب یہ تو ذوق و شوق کی بات ہے اب بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو نابینا ہوتے ہیں وہ جلدی حافظ اور قرآن بن جاتے ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے قرآن پاک حص کرنا ہے اب یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے تیاری کیجئے اور جو آپ کو سبق ملا جائے آپ کے استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آٹھ لائنیں سنائیں گے تو آپ دو لائنیں اور اچھی یاد کر کے چلے ہیں دس لائن ہو جائیں گی پھر بارہ لائنیں ہو جائیں گی پھر سولہ لائنیں ہو جائیں گی اور بعض مدنی منوں کا ایسا جوش ہوتا ہے ایسا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پاؤ پاؤ پارا پینتالیس پینتالیس سو سو لائنیں دو سو سو لائنیں سنا سکتے ہیں تو یہ کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا تو جل از جلد بام ال حافظ قرآن بنے اور آپ نے کرنا ہے یہ اللہ تعالی کی رضا کے پھر آپ نے جب حفظ کر لینا اس کے بعد جامعت المدینہ میں داخلہ بھی لینا اچھا جامع المدینا کے بعد کیا کریں تعداد ایسی بھی ہے کہ جامع المدینسے والوں نے ذہن بنایا کہ آپ نے جامع المدینا جانا ہے اب جامعت المدین والے کیا ذہن منائے بھائی جامعت المدینہ یہ پہنچے گے تو ان کو پتا چلے گا ان کو جانے دیجیے جامعت المدینہ پہنچنے کے بعد تو بہت سی راہیں مبلک بھی بن سکتا ہے جامعت المدینہ کے اندر جانے کے بعد امام بھی بن سکتا ہے وہ المدینہ اگر المدینہ میں گیا اگر کاروباری ہی فیملی ہے واپس کاروبار میں آیا تو اب ایک شخص ایک مدنی منہ عالم بن من کر کاروبار کے لیے آئے گا تو وہ اس میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرے گا گھر کے اندر پائے جانے والے مسائل کو حل کرے گا تو اچھا یہ کا ہی ہونا چاہیے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مدنی منہ اس نے حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کی دینی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے نا یہ ہمیں ذہن بناتے ہیں مدنی منوں کا اور مدنی منع ایک تعداد میں ہمیں سن بھی رہے ہیں اس وقت اب حفظ قرآن مکمل ہوا اب جامع المدینہ میں داخل ہو گیا سات سال میں اس نے جامع المدینہ کمپلیٹ کیا اب کوئی اور مزید دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے دیکھیں ایک تو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ دینی تعلیم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی طور پر بھی پڑھنی ہوتی ہیں حاصل کرنی ہوتی ہیں تو یہ مدری مننے جیسے مثال کے طور پہ مدری منہ ہے مدری مننے کی عمر اگر بڑی ہو رہی ہے پندرہ سال تک آ رہے ہیں تو اب اس کو تو بہت ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہیں. اسلامی نظریات بھی معلوم ہونے چاہیے عقائد بھی پھر دین کے ضروری مسئلے بھی معلوم ہونے چاہیے ہیں, نماز کے مسئلے اور دیگر چیزیں اور اس طرح اس کو ساتھ ساتھ قلبی علوم باطنی علوم جس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق برے اخلاق اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے وہ الگ بات اس کو محلکات منجیات کہتے ہیں تو یہ تو اس نے اپنی پرسنل اسٹڈی مدنی منع نے بھی کرنی ہے آہستہ آہستہ کر کر, है کر है. یہ کرنی ہے اور جامعات المدینہ کے بعد بھی وہ اپنی اسٹڈی کے بنیاد پر آگے چل سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے دارالفطیر سنت پہ جا سکتا ہے المدینہ میں جا سکتا आहा. ہے کہیں تفتیش پہ جا سکتا ہے اور اس طرح ہاں وہ اسلائی بھائی اپنی پڑھائی کو آگے رکھ سکتا اور مبلغ بن کر بھی اپنی پڑھائی جو اس نے پڑھی ہے اس کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے تو بہت سارے ذرائع ان کے تو مدنی منوں کو تیار ہو جانا چاہیے اور مدنی منوں کی ایک سوچ ہوتی ہے مدنی منع مختلف قسم کے دلچسپ سوالات بھی کر لیتے جی. ہم آپ کو ایک بڑا پیارا سا سوال سنائیں کہ مدنی مننی نے کیا سوال کیا جی سنائیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ باپ میرا مام آتے ہے میرا سوال یہ ہے اگر حج والے اسلامی بھائی حج پہ جاتے تو وہی ماما کیوں نہیں پہنتے وہ احرام جب بنتے نا جب احرام بنے اس میں اسلائی بھائیوں کو ننگے سر رہنا یہ ضروری ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ننگے سر رہنا باپو آخر میں آپ نے ایک مدنی منی کو اٹھا لیا تھا اس کے اندر یہ اتنا شور کر رہے ہو سب کچھ کر رہے آپ سمجھاتے نہیں مدنی منوں کو آپ کے بھی سلسلے کے اندر اگر یہ مدرسۃ المدینہ کے اندر شور کر رہے ہوں گے اور یہ باتیں آپ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے یہ بڑے توجہ سے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے ہوئے آپ کے مدری فلوں کو سن رہے ہیں اور یہ ہلّا گُلّا مدرسۃ المدینہ کے اندر انہوں نے اگر مچایا ہو تو اس کا کیا ہوگا اور پھر یہ اتنے سارے مدنی منع یہاں پر شور مچا رہے ہیں جہاں میرت کے ساتھ ہے تو مدرسۃ المدینہ میں تو کاری صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اجے مدرسۃ المدینہ میں یہ کہ تھوڑے بڑے مدنی منہ ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کا داخلہ محل میں چھ سات سال سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ایک اکثریت ہے نا وہ ہے چار سال کی سال سال یہ چھوٹے چھوٹے کے اس میں اکثر مدنی المدینہ کے بھی ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا کہ ان کو آپ سمجھانے بیٹھے نا یہ ہمارا سلسلہ ہے جیسے کہ تیس منٹ کا بلفر سلسلہ ہے تو میرے خیال میں یہ تیس منٹ کا سلسلہ تو پورا نہیں دیکھیں گے کہ بیٹھیں گے جو کو شوق سے لیکن یہ ایک دو منٹ بعد پھر ادھر ادھر آپ دیکھیں نا کہ چھوٹے مدنی من ہوتے ہیں ان کے کھلونے بھی الگ ہی ہوتے ہیں بڑوں کے الگ کھلونے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ان کے کھلونے کیسے ہونے چاہیے تو ان کی دلچسپی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اس لیے بھی ہم وہ اینیمیٹڈ جو ہمارے مدنی خاکے ہیں جو بڑے ذوق و شوق سے موبائل وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں اب یہ ہے کہ مدنی چینل تو ہر انداز سے چاہ رہا ہے کہ مدنی منہ جو ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ رہے ہیں ادھر و ادھر نہ دیکھیں اب جو گھر کا ماحول ہوگا اب آپ دیکھیں نا کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کا مدنی منا ہے اب اس نے کوئی برا الفاظ سنا ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے تو زبان سے کیسے کہہ دے گا اور میں آج آپ کو ایسی پتے کی بات بتاؤں شاید ہمارے مدنی چینل کے نادین کے لیے نہیں ہو کہ مجھے ایک نابینا اسلامی بھائی نے بات بتائی تھی کہ کہنے لگے جو پیدائشی نابینا ہے اب جیسے کہ آپ نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا اب جیسے میں نے آپ کی خواب میں زیارت کی تو میں آپ کو بتاؤں ماد بھائی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا آپ اور ہم دونوں مدینے میں تھے امیر سندر کے ساتھ, بات ساتھ بات تو, تو, تو ہم نے دیکھا ہے ہمیں پتہ ہے نیلا کلر کون سا ہے پیلا کلر کون سا ہے ہرا کلر کون سا ہے لیکن ایک نابینا ہے اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے خواب آتے ہیں تو مجھے ایک نابینا نے بات بتائی بولا ہمیں جو خواب آتے ہیں نا اس میں تصویریں نہیں آتی لوگ نہیں آتے ہمیں آوازیں آتی ہیں تو وہ اٹھ کے کہیں گے کہ میں نے آپ کی آواز سنی تھی آپ کی آواز سنی تھی تو اس کو آوازیں آتی ہیں تو وہ یوں کہنے لگے کہ یار ہمیں جو ہے ایم پی تھری خواب آتے ہیں اچھا کیڈیو نہیں ہوتی صحیح تو صحیح تو ہے تو یہ کہ جو, جو دیکھیں گے ہمارے مدنی منع اب وہی زبان سے کریں گے جو سنیں گے جو الفاظ سنیں گے اب یہ کہ سیدھی سیدھی مثال ایک چھوٹا سا مدنی منا ہوتا ہے عمر کتنی ہے ڈیڑھ سال وہ بولنا شروع کرتا ہے آپ کے گھر میں اردو بولی جا رہی ہے تو اردو بولنا سیکھ جاتا ہے انگلش بولی جا رہی ہے تو انگلش بولنا سیکھ جاتا ہے یعنی کہ جو مشکل ترین زبان ہے وہ بولی گئی اس کے سامنے تو وہ زبان آ گئی جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں تو یہ کہ مدنی منع جو خالی تختی کی مانند ہیں ان کے اوپر جو آپ لکھ دیں گے وہی ہو جائے گا تو کیا ہی اچھی بات ہے ان پہ مکہ لکھ دیں ان پہ مدینہ لکھ دیں بغداد لکھ دیں او اور مجدنی کیا ہی اچھی بات ہے ان پہ امیر الرسولت کے مدنی پھول لکھان اللہ, اللہ مدنی مذاکروں کے مدنی پھول سنتے رہیں چنتے رہیں اور اپنے, اپنے اس گلستان کو سجاتے مزاکرے رہے میں ایک اکثریت ہے ایک ہماری اکثریت ہے مدنی منوں کی مدنی منوں کی یہ کہ مدنی منع اسٹارٹ مدنی مذاکرے کا مدنی منع کے سوال سے ہوتا ہے مدنی منی کے سوال سے ہوتا ہے اکثرت اکثر جو, جو ہے دیکھا جاتا ہے ہمارے مدنی منع دیکھتے ہیں اور امیر السنت کو یہ کیا بچے کسی کو جانتے نہیں ہیں اب جو آپ دیکھیں نا کہ اس انداز سے بچے کسی کے نہیں ہوتے اپنے امی ابو چاچو وغیرہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے لیکن امیر السنت سے ہمارے مدنی منہ ہمارے گھر کے مدنی منع اور یہ جو مدنی منہ ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں باپا جانی کہتے ہیں ایسی محبت ہے ہاں باپا سے ملاقات کرنی ہے کتنے ایسے مدنی منع بڑے تو تڑپتے ہوں گے کیا میرے سننا سے ملاقات ہو جائے لیکن جو چھوٹے مدنی منع ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں باپا جانی کے پاس جانا ہے اور جو ایک مرتبہ آ ہے نا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو تو دیدار کر لیتا ہے تو ساری زندگی انشاءاللہ یاد رکھے گا کہ میری باپ سے ملاقات ہوئی تھی میں باپس سے ملا تھا ملاقات ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ آ جائیں پابل مدینہ والے تو آ جائیں فیضان مدینہ لیکن مسجد میں شور مچانے کے لیے آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے ابو کے سمجھدار ہوں گے تو مسجد کے اندر ورنہ مسجد سے باہر بیٹھیں گے آپ ارے ماد پیار سے آپ لوگ آ جائیے ٹھیک ہے آپ اپنے ابو سے پوچھ لیں ابو میں بڑا ہوں چھوٹا تو آپ کے ابو بتا دیں گے ابو تو کہیں گے اب یہ ابو ابو نے کہا کہ تم چھوٹے ہو تو کہیں گے نہیں میں تو بڑا ہوں میں تو دو بھائی میرے اور چھوٹے ہیں یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے نا پیارے مدری منہ بحث نہیں کرنی ہے جس کام سے جس طرح کے وہ نا کہ حج پہ جاتے ہیں امامہ کیوں نہیں باندھتے اب یہ کہ کوئی بات باتیں ایسی ہیں کہ آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تو ہم نے لب کہنا ہے اب یہ کہ احرام باندھنا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے جو ہے جب مکے جائیں گے تو آپ نے کابت اللہ کو دیکھنا ہے گنبد خطرہ کو دیکھنا ہے اب آپ کی مرسی ہو گئی ہے کہ آپ, آپ نے روزے بھی رکھنا ہے تو ہر سوال کا جواب نا یہ کیوں جو ہوتا ہے نا کیوں اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا ہے اچھا یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو ایک اور جواب آ جائے گا اچھا کیوں پھر آپ کیوں کر دیں گے کیوں کیوں یہ کیوں کیوں بن کیجئے اور جو آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں بزرگ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے اگر یہ ہمیں سنت کے ساتھ مدینے چلے جائیں گے نا تو جیسا ہمیں سنت کر رہے ہوں گے ویسا کرتے رہے تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اچھا پیارے پیارے مدیو ایک بات سمجھنا ہے دیکھیں ہمارے یہاں ہم بہت سارے جملے ہوتے ہیں قرآن سر پہ وہ ہوگا تو گناہ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ دینی باتیں سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اب دینی آپ دینی باتیں کس کی سنیں آپ دینی باتیں امیر السنت کی سنا کرے سبحان اللہ آپ بنی اداکرہ دیکھا کرے آپ مدر مذاکرے سننے کے عادی بن جائیں آپ کو جو بات ہو بھائی اس میں امیر وسنت نے کیا فرمایا ہے اس میں کیا امیر وسنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے آپ اس طرح ڈھونڈا کریں یہ چیز بھائی اس نے بول دی اس اس نے بول دی نہیں امیر و سنت نے کیا فرمایا آپ امیر سنت کی باتوں کو لینا شروع کریں تو آپ کی یہ غلطیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی تو آپ نے غلطیاں نہیں کرنی آپ نے صحیح انداز سے کام کرنا ہے اور اس بات سے آپ نے بچنا ہے انشاءد. اچھا اب ہم چل رہے ہیں افطار کی طرف اب یہ افطار کے ٹائم کے بارے میں بھی ایسی غلط باتیں مشہور ہوتی ہیں جی جو بھی چیز ہو رہی ہے شہری کے اندر بھی کیا غلطی ہوتی ہے کہ بھائی وہ ادان کی آواز آ رہی ہے وہ آخری مسجد کی ادان ہے جلدی پی لو ابھی ابھی ازان خاتر بند ارے بھائی روزہ بند روزہ بند کیا روزہ تو کھلے گا کھلا ہی رہ گیا نا کہ وہ یہ ہو گیا تو سہری جو ہے اپنے وقت سے پہلے فجر کے وقت سے پہلے آپ نے سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا ہے شہری کا وقت دیسی فجر کا وقت ہوگا ختم ہو جائے گا اور اب آپ کی اذان تو ہوگی ہی شہری کے وقت کے بعد تو میرے سن اس کے بڑے پیارے مزید پھول دیتے ہیں اور آمی، امیر السنت نے اعلان بھی دیا ہے کے وقت کیا کیا جاتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اعلان ہوتا ہے اور آپ نے تو جو اعلان دے وہ سب مسلمانوں کو دیا ہوا ہے کہ تمام عاشقان رسول اپنی اپنی مسجدوں میں یہ اعلان کیا کرے وہ اعلان کیا ہے آئیے آپ کو سناتے مولا یا صالی محمد سیے دو چلے گی بل محمد سیے دو چی بل فری پانی میں اجمی مولیا سال <سلم> دائماً آبداً کا خیر خلقی کل اے عشقا رسول شہری کا وقت ختم ہونے میں تین ونٹ باقی ہیں کھانا پینا بند کر دیجیے اے عشقہ رسول شہری کا وقت ختم ہونے میں تین ونٹ باقی ہیں کھانا پینا بند کر دیجیے اے عشقان رسول زہری کا وقت ختم ہونے میں تین من باقی ہیں کھانا پینا بند کر دیجیے صلی صل اللہ تعالیٰ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیکھے جی دی اعلان آپ نے شہری کا سن لیا افطار کے لیے بڑی پیاری معلومات کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے دکھائیے اگر ہم سفر میں ہوں اور اذان کی آواز نہ آئے تو اب روزہ کیسے کھولیں کب کھولیں یہ تو کہوں تو جیسا کہ میں بچپن سے یا لڑک من سے چلا رہا ہوں صرف روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے ایسے ملک میں چلے گئے ایسے شہر میں چلے گئے یا خدا نہ خاصہ کو مسجد ہی نہیں ہے کافر ہوں گے اکثریت روزہ کب کھولیں گے کب بند کریں گے تو اذان کا تعلق روزے سے ہے کب اذان کا تعلق تو نمازوں سے ہے اور وہ سارے سال نہ ازانے دی جاتی ہیں رمضان میں تو اس کے لیے گھنٹے کا اپنا حساب کتاب جو بھی ہے وہ درست ہونا چاہیے اور اب تو ماشاءاللہ اللہ زمی ویب سائٹ پر صحیح ہیار کے نمازوں کے سارے اوقات دیے ہوئے تو اسی سے آپ معلوم کر لیں اور پاکستان میں تو اسلامی ملک ہے یہاں تو جگہ جگہ مسجدیں اور کیلینڈر بھی مل جاتے ہیں اور آسانیاں تو پتہ چل جاتا وقت کا لیکن اذان کا اعتماد بھی نہ کریں اذان تو بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے اور شور بھی مچتا ہے پھر قبول ہو جاتی ہے موزن صاحب سے کبھی انسان بول کر لیتا ہے تو اپنا مطلب گھڑی وغیرہ کی ترقی بچی رکھے مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملک و بیرون ملک دونوں کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیا کریں اور دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جن میں مساجد ہیں مگر ان میں اذان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی وہاں کے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے روزہ شہری اور افطار کے ٹائمنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں بلکہ امیر سنت کا ایک بہت پیارا عمل میں آپ کو بتا دوں کہ دعود استعمیر کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو نماز کے جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ اپنے شہر کا وہ نکال لیں ٹائمنگ اور بارہ ماہ کی اس میں سے پرنٹ نکال لیں میرے سنت کا اس میں میں نے دیکھا پرنٹ نکلا ہوا ہے پرنٹ نکال کر آپ اپنے پاس بارہ ماہ کا کیلنڈر ہی لگا لیں فور ایور چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے ہر سال نیا نکالنا شدہ پڑے گی روز روز تھوڑی تبدیل ہوتا ہے یہ اپنے اذان کا تو ایسا ہے کہ اب جیسے کہ بابل مدینہ ہے بڑا شہر ہے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں پلازوں کے اندر کون سی آواز جاتی ہوگی اذان کی اب ویسے بھی اے سی ہوتے ہیں دروازے پیک بند ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف تو اس میں اذان کی آواز تو نہیں جاتی ہوگی تو اس لیے وہ اذان کی آواز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے روزوں کا جیسے بنا لے بس تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا اس میں رحمۃ اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں اپنے روزے کی خود حفاظت کرنی ہے سہری کا تعلق بھی وقت سے ہے افطار کا تعلق بھی وقت سے ہے اذان سے نہیں ہے اب میں ادھر ایک مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں اگر ان کو ابھی سے یہ معلومات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ یہ نہیں کہہ سکتے اور جو ایسی باتیں جو سنی سنائی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا اب یہ کہ مدنی کو کہ نہیں یہ پکی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے یہ خراب بات ہے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں تو اب یہ امیر السنت برکات و العالیہ مدنی مذاکرے میں اپنی زندگی کا تجربہ عطا فرما رہے ہیں اور پیارے پیارے مدنی منوں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں یہ ایسی پیاری پیاری باتیں جو آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو امیر السنت آپ کو یہ باتیں عطا فرمائیں گے امیر السنت کی جو ہے تحریر پڑھی ہے اب یہ کہ چھوٹے سے مدنی منع ہیں اور ابھی سے اگر ان کو یہ معلومات ہو جائے مسائل وغیرہ کے بارے میں اور پھر یہ تھوڑے بڑے ہوں مدرسول مدینہ میں داخل کروا دیں چھ سال کے ہو جائیں اب چھ سال کے بعد آپ نے مدرسم داخل ہوئے اب یہ گیارہ سال بارہ سال کی, عمر میں المدینہ کی طرف چلے آتے ہیں اور 18 سال میں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کے پاس علم کتنا سارا ہوگا اور پھر یہ بات بتائیے ماشاء ماشاءاللہ آپ نے بھی عالم کورس کیا ہوا ہے اب درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد مفتی کورس ہوتا ہے کوئی یہ کتنے سال کا ہوتا ہے دیکھیے مفتی کورس تو کہتے ہیں وہ دو سال آپ سمجھے پڑھائی ہوتی ہے دو سال اس کے پڑھائی. بعد کئی سال کئی فتوے لکھنے کے بعد جا کر یہ کام ہوتا ہے تو ابھی ان کی منزلیں ہیں ابھی ان کو چلنا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے ابھی چلتے رہے پڑھتے رہے دوڑتے رہے آگے بڑھتے رہیں اور آپ نے ایک بات اور بھی بیان ابھی امیر اور سنت کے مدعی مذاکروں کے بارے میں کہ وہ ایسی چیزیں ملتی جو کتابوں میں نہیں ملتی تو یہ مدن مذاکرے بھی دیکھتے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے رہیں اور اس انداز سے زندگی کا جدول چلاتے رہیں ان اللہ رحمان اس کی برکتیں پاتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کرتے ہیں وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اللہ سوید ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاین نبی رمی صلی اللہ تعالیٰ علیکم وسلم آئیے آخر میں باب بلن اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جلدی مسجد بر و تحریک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ